سرا جو کلچل من پہٹ بھی جہٹار دن جو داری فرحض نوابل خلاد الیکھی وہ فرحض الام کے نسمو دے والواد جربانۃ المناسلهم من اسرم كان من اسرم منهم لازم دین فأنزل الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذی کِتاب دیکھ نبی سنبھال گئے نظر نبی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم با مک نبی بعض ذکر کی جملے دادو جملے اماں بڑا امران ان امرہ تبادلات کی تنسیری امرہ امرو کبھلال و حضرت نبی رسل کو آزان بانے والا راحلتی ہی و اتنا سور کو صریب بانے والا قام بے قامت و دفتہ قطم آلا راحلتی ہی مقشب راحل بانے والا صلی اللہ بہم منزل ایمان اشارہ بے کولا یجن السجودہ اشارہ سجدے بخطر کولا دشاری درکونا اور مسرر آلا راہو اکرہ ایمام پیوضہ بائی مقتدر کو نور جمال سید محمد بن حسین سمت منتصب منتصبر صحیح اما فی الدہ بنے مختلف مغلتا بن کے میرے داوی مانی ادرا شیخین بھی سید اتحاد مقام معادین مختلی اور اما کی شرط نوکر چتابی میری اتحاد رہ دی اتحاد دا دا دا اور دا داخت او دا دا جی صاحب کی مقصد امامت نوقف امامت کی استفاب پکار دے ورانی کریم اور سرادر امکان وسورات کی اقامت اور تصویر لے دی تصویر اور کرت سخصی اور بالکل تصویر بے بسد اور پانچ رقمانا احسان لذانا ان کو تار دیں ان کو کسی کم نبے فتح ختم وسلح دینا مرات اگر تقدم کا دم دن کی امامت نے پا امامت صاحالت کی دادا ختم دو جدو با افضل نے من پورا فرادا مسلم کی جگہ افضل مرتب بھی جایا مت کشی عہدہ ہے اب جماعت تو آئے رجماعت نو مثال قسم چکن ہے سڑے آیات سجدیوری او بر جماعت بھی دار طالب دار جاہ موت سیدو کہ اداس وہ کیدی مارا س حقیقتن اقتدار نے سی فردام دے قبیل دار زدیت نہ جکاری ملکی ش ہا سدے کہ بیادنوں کیدا ہر یوزان نظر سدے دے دیو جنا کہ یو پی 100 راہ سدور ش دنو رپن ماچی کی ماں پر پر 100 وہ صرف امامت جو ہتاور بی 100 مارے من باتی گا صرف اشتراک دے و ترات نہ تو بادی چینی رسلام سم سفر کیوں دے کی منظولا منزل کے اسبر رابطی بس اللہ بنا رسول اللہ اشتراک صرف جسرات بار دو امام صرف باد امام اور مطلب امام امام مطلب صرف حیدمانی ہو یا بس دوسرے بیماری کا نو سالماری اور ہمارا راہل گانے مواد کا پورا گئے تھا اور